بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمٰن الحمۃ اللہ محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح شاہ ورصب ولی بات المین الرواء انو باقی تمام سامع خارن کرم برادرہ سب کو شموت ابار سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو چوہتر ابلی ایک سو سولہ ہے چار سو چوہتر شروع سے ابھی تک کے دروش کے تعداد ایک سو سولہ جو ہے اوراد فتھیہ کا درس نمبر ایک سو سولہ ہے اوراد فتھیہ میں ہم لوگ ملک الجبار میں ہیں سیاح سول اس میں لا لہ خود پچاس لا لہ میں ساج پینتالیسواں لا لال اللہ کے جو ہے اس پر دو درسب آج دوسری اور آخری درس اسم اس پیراگراف کا تو پینتالیسواں لا لہ جو ہے ملک الجبار میں یہ ہے لَ لہ اہلعمت ولفضل وثنا الاحسن لا لہ لمت و لفضل وثنا الاحسن تو اس مقدس دعا میں سے لا الہ الا لّہ اور اہلعمتِ الفضل ان دو مقدس پیراگراف کے ترجمہ ہو گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں اس کی ہاں جہوی ول حسنا الحسن اس مقدس پیراگراف کی تھوڑی توضیح ہوگی تو لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں اہل النعمت وہ صاحب نعمت ہے تمام نعمتیں اسی سے ہیں تمام تمام نعمتوں کا بالحق جو ہے مالک حقیقی اللہ ہی کے ذاتِ اقدس ہیں ولالفضل لف تمام فضلات احسان کمال اور اعزازات بذات صرف اور صرف اللہ کے لئے ہیں اور اسی کے فضل و کرم سے ہی اللہ کے بندے بھی کم و بیش مختلف فضائل کمالات و اعزازات سے مشرف ہو سکتے ہیں اللہ ہی کے دینے سے عطا کرنے سے لیکن بذات تمام جو ہے احسانات کا تمام کمالات کا حنج مالی کے حقیقی فضائل کا اللہ ہی کی ذات اقدس تو آج کے درس میں جو ہے و وَلَحُ لہو الصناحسن اس میں واؤ حرف ہے اور کے معنی میں لہو یعنی اسی کے لئے و لہو اور اسی کے لئے ہاں جی لہو اسی کے لئے معنی اسی کے لئے خاص ہے کہ معنی سے یہ اور لہو صرف اسی کے لئے یہ سارے تجمہ اس مقام پہ درست ہے ویسے جو ہے لہو اسی کے لئے یہ تجمہ اس کے لفظی تجمہ لیکن چونکہ اللّہ الحسن لفظ الُو الثنا الحسن کے بعد میں آنا چاہتا الثنا الحسن اللہ لیکن شروع میں آیا پہلے آیا تو اب آپ لوگوں پہلے بتا چکا ہوں جس لب القاصل مقام بعد میں ہے وہ پہلے آ جائیں تو بہت سے موقعوں پر وہاں جو ہے حسر کا معنی دیتا ہے اسی معنیٰ میں فلان کے ساتھ خاص سے صرف اسی کے لئے صرف اسی کے ساتھ خاص ہے الحمدللہ الحمد للہ رب العلم ہیں جی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جی تو اس جیسے ای آقا ناب ساری یہ مثال درست ہے اس میں اسلم نابو کا تھا پھر تو سادہ تجمہ تھا اے اللہ ہم تیرے عبادت کرتے ہیں لیکن جب ای آقا نابدو پڑھیں گے کاک کوئی دور پیش شروع میں لا کے پھیل چھالا کر کے تو مانا بن جاتا ہے صرف تیرے عبادت کرتے تو یہ جو یہاں پر بھی مانا جاتا ہے والا حسن صرف اسی کے لیے اسی کے لیے خاص ہے صرف اسی کے لیے یہ معنی اسنا عبی زبان میں اسنا علیہ اسنعن ہیں جب بولتے ہیں تو اسنا اس کا فعل ہے اسنان اس کا مزدر ہے اور ثنا اسی سے حاصل مزہ ہے تعریف کرنا سراہنا خراج تقسین ادا کرنا داد دینا یہ سارے معنی لکھے اسنا کا معنی جب بولتے ہیں اسنا علیہ اسنان جب اس عروی صنا سے اس کا فیل اسنا علیہ اسنان پڑھیں گے تو تعریف کرنا سراہنا خراج تحسین ادا کرنا اور داد دینا کسی کی اچھی صفت پہ اچھے کام پہ نئے کام پہ ہاں جی اور اشیف کردار پہ جو ہے اس کو داد دینا خراج تحسین ادا کرنا اس کی سراہنا تعریف کرنا یہ سب معنی درست یہ معنی جو اسنا کا کتاب قاموس الجدید میں لکھا ہے اسنا یعنی تعریف اس کی جمع اسنی آیا ہے ہاں جی اسنا اور تعریف اس کی جمع جو ہے اسنی آیا ہے اور یہ بھی جو ہے اسی لغات القاموس وس الجدید میں اور الحسن اسناع کا معنی واضح ہو گیا ہاں جی تعریف سراہنا خراج تحسین داد اور تعریف کے معنی میں اور اسنا الحسن حسن کے معنی بہتر خوبصورت اچھا عمدہ القام جدید میں حسن کے یہ سر تجمہ لکھا تو یہاں اب دعا کے کی تجمہ کیا بنے گا ولاسنا حسن تو اس کا جامع تجمہ یہ بنے گا تمام بہترین و عمدہ تعریفیں تمام بہترین و عمدہ تعریفیں صرف خدا کے لیے ہیں یہ اس کا جامع ترین ترجمہ بن جائے گا ہاں جی والنا الحسن ان تمام بہترین و عمدہ صرف خدا کے لیے صرف اسی ذات اقدس الاح کے لیے ہیں اسی ذات بابرکت بابرکت کے لیے ہیں جو اس کائنات کا رف ہے مالک ہے علاح ہے. اس دعا کی مختصر توجہ ہے اس مقدس دعا میں بھی لہو جار مجرور کی تقدیم حاصل پر دلالت کرتے ہے کیونکہ اس کا اصل محل اسناح کے بات ہے صناح یا صنا یا کے بات یعنی حسن کی بھی بات ہے اور اس کی تقدیم سے حصر کا فائدہ دیتی ہے اور علماء یادب کو اس کا بخو علم ہے شب تعدیم کو طاہر فی الد الحصر یہ ان کا ایک بعض اصطلاح ہے معنی بیان میں اور نحو میں بھی اس کی طرف بحث ہوتی کبھی کبھار اور اسناح پر علف لام داخل ہونے سے استغراق کا فائدہ دیتی ہے اسناٰ پر جو اشتراک کا فائدہ دیتی ہے لہذا اسنا یعنی تمام وہ ہر قسم کی عمدہ و بہترین تاریخی مراد ہے اسناس تمام اور ہر قسم کی عمدہ و بہترین تاریخی مراد یہاں پر جمع الام آل داخل ہوا حسر کا معنی دیتا ہے اور عمومیت کا معنی دیتا ہے یہاں سے عمومیت کا معنی دیتا ہے اس کا فائدہ دیتی ہے یعنی نصاب تمام ہر قسم کی یہ تجمہ لہو سے جو ہے حسر کا منع عید بنداخ نے تجمہ کیا بہترین خوبصورت اچھا عمدہ ہاں جی اتر جب تجمہ یہ کیا ولا حسن والحسن کا تمام بہترین و عمدہ تارفین صرف خدا کے لیے یہ صرف خدا کا مفہوم لہو مقدم ہونے سے سمجھ میں آتی ہیں ہاں جی اور تمام جو ہے اور تمام کا لفظ جو ہے الحسن پر جو ال آیا ہے ہاں جی اور ادھر اس طرح جو ہے الصنا پر جو ال آیا ثنا پر اس ال سے سمجھ میں آتے ہیں. اسنا الحسن کا جو ال ہے اس سے استغراق کا فائدہ دیتی ہے اس لیے جو ہے تمام ہر قسم کی عمدہ و بہترین تعریف اس وجہ سے تجمہ اور اس بات میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر قسم کی بہترین تعریفیں اللہ ہی کے لیے ثابت بندہوں ہاں جی بندہ قسمی شکی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ کسی تعریف اس میں موجود کمالات اور ہاں جی اچھے اوصاف کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جو ہے کسی کی تعریف ہاں جی کسی کی تعریف کیونکہ کسی کی تعریف جو ہے اس میں موجود کمالات اور اچھے اوصاف کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کائنات میں جتنی کمالات اور اچھے اوصاف اللہ نے اپنے ماہلو کو عطا کیا ہے ہاں سب کے سب بذات و میں اس ذات پاک کے لئے ثابت ہے باقی موجودات عالم میں جو بھی کمالات و اوصاف آمیدہ ہیں بلا استثناء سب اسی ذات کا عطا کردہ ہے لہذا بذات ثناۂ کامل ثناء کامل و ہر نوع تعریف کے لائق و مستحق وہی ذات اقدا سے علا ہے باقی موجودات کی تعریفیں ثانین و بلارس ہے لہذا بالحق ہاں جو ہیں وہ ثنا تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں ہاں جی اور آپ کائنات میں جس جس کی جتنی بھی تعریفیں کریں حقیقت میں وہ تمام تعریفیں اللہ تبار تعالیٰ کی تعریف ہے کیونکہ یہ تمام کمالات جو کسی بندے میں یا معلومات میں حقیقت میں ہیں اس اس کا مالک جو ہے مالک اللہ ہی ہے اور سب کو اسی ذات پاک نے عطا فرمایا ہے ہاں جی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کے تہ تک پہنچ کر کمال آجیزی کے ساتھ اس پاک اس پاک ذات کی ثنا ہاں جی سنہ حسن اور کامل تعریف کے توفیق عطا فرما ہاں جی اور دعا کا جو ہے مکمل ترجمہ جو ہے اس دعا کا یہ ہے الہ الا اللہ اہل الفضل ولفل ولاحسناحسن یہ پوری دعا کا تجمہ دوبارہ کر اللہ کے سواب کوئی بھی معبود نہیں کوئی معبود الحمد <تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ, <تصفح> اللہ کے سواب کوئی معبود نہیں جو نعمتوں کا مالک ہے اہل النعمت ولو الفضل ہر قسم کی فضلت احسان کرم صرف اسی پاک ذات کے ساتھ خان سے وََََََََََصناء الحسن نیز تمام بہترین و عمدہ طارفيں صرف اسی ذات اداس كے ہے تو جی اللہ ہی وہ پاک ذات ہے جو ہر قسم کے اے و نخش و ظُف و سے ہاں جی ناتاوانیوں سے نہيں كمزوريوں سے كمزوريوں ناتاوانیوں اور خامیوں سے ظح اور, خام... اور خامیوں سے ناتوان فارسی کا طرف تھوڑا مشکل میں اس کو کاٹ لیا یعنی يعني... ہر قسم کے نقص ویب و ضوح اور خامیوں سے پاک اور پھکتا ہے اور صرف وہی ذات اقدا سے ہی عبادت و کے اقدار ہیں باقی تمام موجودات خواہ ملائکہ ہوں یا انسان جنات یا دیگر موجود عالم سب اللہ کا مخلوق ہے مربوف ہیں وہ رب ہیں یہ مربوف ہیں ہاں وہی سب کو کمال تک پہنچاتا ہے مرزوخ محتاج ہے سب سب اسے کا رکھ رکھاتے سب اسی کا محتاج اور ہر چیز محتاج ہے ان میں سے کوئی بھی کے کوشش نہیں ہے کیونکہ رازق کے ہوتے ہوئے مرزو کی عبادت بیمانہ ہے جائس نہیں نہ عقل اجازت دیتی نا شراب ہاں جی اور رب کے ہوتے ہوئے محبوب کی عبادت خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق کی عبادت یہ کیسے ممکن ہے یہ سب ممکن ہے عقل شعور جن کا بیدار ہے وہ تاریخ سے زیادہ نہیں دیتے سے عبادت کے لائق صرف اور اسی پاک ذات کے سوا کوئی نہیں وہ ہر نو نعمتیں و فضل قرم و صنع سب اسی کاغذات کی جانب سے ہیں لہٰذا وہی ذات اقدس ہی ہر نو تعریف و ثنا کے اقدار ہیں اور سبھی ہاں جی تمام چیز موجودات جو خواہی و ناخواہی اسی کا سنا خوان ہے کوئی زبانِ قال سے تو کوئی زبان حال سے کوئی کمال عقدت کے ساتھ اس کا شناخوان ہے تو کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مد ہے سرا ہے کیونکہ اگر وہ زبانِ قال سے اگر اس ذات پاک کا انکار بھی کر لیں لیکن اس کا وجود اور اس کے اندر موجود کمالات باضبان حال اس پاک ذات کا ہی ثنا خوان ہے لہذا ہمیں بھی پوری خلوص و عقیدت کے ساتھ ہاں جی پوری کائنات کا ہمسدا ہو کر صرف اور صرف اس ذات کا سناحان رہنا چاہیے ہاں جی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو بامعارفت پوری خلوص کے ساتھ پوری عاجزی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ان دعاؤں کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی اور اللہ کا حقیقی عاشق فانی دیوانہ ہونے کی اور سچا محف ہونے کے اللہ ہم سب کو تمام عمومات مبنی کو توفیہ تحرمہ آمین یا رب العالمین